وخير الهديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الظمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرحيم من همزه ونفه ونفه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توثلث به نفسه ونحن أفراد إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قايده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت تفرص الموت الحق ذلك ما كنت من تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائط وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن ذغطاءك فبصر في اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيها في جهنم كل كفار عنيد منع الخير معتد مريد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 جمع اور پردانشین خواتین خطبۂ مصنوعہ کے بعد ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں کی جو آتے ہیں پہلی آیت سورت النساء کی تھی اور دوسری آیت سورت المومنون کی سورة النساء کی تعالیٰ نے ایمان سے خطاب کے فرمایا آمنوا، اے ایمان تم آپس میں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھایا کرو اللہ عن منكم، اللہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی رضا مندی کے ساتھ کاروبار ہو تجارت ہو خرید و فروخت ہو تو اس سے تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا ہو قرآن مزید نے ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے جو منع کیا ہے اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کئی طرح سے ہو سکتا ہے دے کر کمانا جانچ سازی کرنا ڈبلیکیٹ سرٹیفکیٹ بنانا جھوٹ بول کر کمانا یا پھر کسی پر ناحک مقدمہ دائر کرنا مان میرا نہیں میں کسی پہ ناحق مقدمہ دائر کرتا ہوں میرے پاس وکیلوں کا زور ہے وکیلوں کی زبان میرے ساتھ ہے اور مجھے وظاہر یوں لگتا ہے کہ قانون کی روشنی میں میں جیت جاؤں گا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ مان میرا نہیں یہ سامنے والے ہی کا ہے میں اس سے مقدمہ دائر کرتا ہوں اور میں جیت بھی جاتا ہوں عدالت میں اور قاضی میرے اپنے فیصلہ دے بھی دیتا ہے کہ یہ میرا مال ہے سامنے والے کا نہیں مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ میں, میں حرام کھا رہا ہوں جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے زبان برادری کی بنیاد پر قوت بیان کی بنیاد پر اگر کوئی وکیل جج کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ مال اس کا نہیں اس کا ہے تو جج کے فیصلہ کر دینے سے حق دار کا حق کسی دوسرے کا نہیں ہو جائے گا اسی طرح سے حکل سے بل... کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی جو صورتیں ہیں سود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے لعنت کی ہے سود لینے والے سود لینے والے والے پر اور اسی طرح سے میراث ہے کسی کا انتقال ہوا کسی کی وفات ہوئی اس کے انتقال کے بعد اس کا کمال مئی کے رشتے داروں میں کس کو کتنا مال ملنا چاہیے یہ شریعت نے سب تقسیم کر دیا شریعت کے بچائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنے کی بجائے بڑا بھائی یہ کہ میں چونکہ بڑا بیٹا ہوں اس میں مجھے زیادہ ملنا چاہیے یا بھائی سب مل کر بہن کا حق مارتے ہو کہ کوئی بھی رشتے دار کسی دوسرے رشتے دار کا وہ حق چھینتا شریعت نے دیا ہے اب یہ جو ہے نازائز طریقے سے مار کھانا ہوا جو ہے جس سے آن کی آن میں ایک فقیر امیر ہو جاتا ہے اور آم کی آن میں امیر فقیر ہو جاتا ہے گھر میں بیٹھے بغیر محنت کے لٹری ٹکٹ آن آن بن گیا یہ سب مال کے ناجائز طریقے ہیں مال کے کھانے کے ناجائز طریقے شریعت کے ان تمام ناجائز طریقوں سے منع کرتے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نا طریقے سے مت کھایا کرو عن دوسرے کا ماحول تمہارے پاس آ سکتا ہے کس ذریعے سے آ سکتا ہے کاروبار کے ذریعے سے آ سکتا ہے سامنے والا اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے آپ کو بیچ رہا ہے اور تم اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے خرید رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے آپ کا مال اس کے پاس گیا اس کا مال آپ کے پاس آیا یا پھر سامنے والا آپ کو اڈیا دے رہا ہے صوفہ دے رہا ہے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اس کا مال آپ کا آ رہا ہے تجارت و تجارتوں اور ہری کو چھوڑ کر کسی دوسرے ذریعے سے دوسروں کے مال سے جا زبردستی جدلانا اور حق جدلانا اور مال اس کا ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا جائز طریقے سے مال کھانا ہوا مجید نے پرانی مزید ایمان کو منع کیا اور کہا محترم بھائیو یاد رکھنا مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں کل ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہم مال کمانے میں آزاد نہیں ہے مال حاصل کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے اور مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے مال کے سلسلے میں جب تک رب العالمین کے حضور کل ہم مہشر کے میدان میں جواب دہ نہیں ہو جائیں گے جب تک ہم جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہا گیا کل قیامت کے روز ہر انسان سے پوچھا جائے گا ہر انسان سے پوچھا جائے گا میں نہیں نقصان صفا ہو جو مال تیرے پاس دنیا میں تھا کہاں سے کمایا ان راستوں سے کمایا مال کمانے کے راستے بے شمار جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے مباح بھی ہے آرام بھی ہے مگر یہ بتا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کمانے کے بعد وسیع مان پفا ہو راستوں میں خرچ کیا ہم نامال کمانے میں آزاد ہیں اور نامال خرچ کرنے میں آزاد مال انہیں راستوں سے کمانا چاہیے جن راستوں سے کمانے کی شریعت اجازت دی ہے اور انہی راستوں میں خرچ کرنا چاہیے جن راستوں میں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ہی کرتی ہے مگر انسان کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے حوث ہوتی ہے جرف ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے ایسی حوث جو کہ ایسا اندھا کرتی ہے انسان مال کی محبت میں اتنا اندھا ہوتا ہے کہ نہ جائز اور جائز کی تفریح کیے بغیر اور حرام کی تفریح کیے بغیر مار جہاں سے بھی آئے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے شریعت سے بھی سب سے پہلے نقطہ سمجھا دینا چاہتی ہے ابو درجہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حبان کی روایت صحیح ہے صحیح حدیث ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اسی طرح سے رزق اور روزی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے موت اللہ نے لکھ جب لکھ اور کہاں لکھ جس وقت لکھ موت وہاں آ کر رہے گی اور اسی وقت آ کر رہے گی نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد بالکل اسی طرح سے مال بھی جتنا مال اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے جتنی روزی اللہ تعالی نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے وہ روزی مل کر رہے گی ہم چاہیں ہاتھ مارے نہ مارے ہم چاہیں محنت کرے نہ کرے جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی پہنچ کر رہے گی اور جس مقدار میں لکھی ہے پہنچ کر رہے گی اس لئے حدیث اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فرماتے لوگوں نے میرے دل میں یہ بات ٹالی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کے سے اس بات کی وہی کی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں اس شخص اس وقت تک انتخاب نہیں کرے گا کسی بھی شخص کو اس وقت تک تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے نصیب کا آخری دانہ بھی نہ کھا اپنے نصیب میں لکھا ہوا آخری دانہ بھی نہ کھا اپنے نصیب میں لکھا ہوا آخری گھوڑ بھی جب تک انسان نہیں پی لیتا اس وقت تک موت نہیں آتی لہٰذا اللہ کی لوگو اللہ سے ڈرو وہ اجمیر ہو اور اپنے نصیب میں لکھے ہوئے روزی کو لکھی ہوئی روزی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نصیب میں لکھے ہوئے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز راستے تلاش کرو حلال راستے تلاش کرو جو رزق ملنا ہے ملکوں رہے گا اب تمہیں اپنی کوشش ہے کہ اس رزق کو حلال راستوں سے جائز راستوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرو اسی لیے شریعت نے محنت کرنے کی تعلیم دی ہے محنت کرنے پہ اخا رہا ہے جو لوگ محنت سے جیت چراتے ہیں اس کی حوصلہ شکنی کی ہے شریت نے کہا آپ صلی اللہ وسن فرماتے سب سے پاکیزہ کمائی سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو انسان خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے آپ کہا سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جس میں انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہو جب آپ خود محنت کرتے ہیں آپ پسینہ پہاتے خون پہ محنت کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کی حرام خوری کا شبہ نہیں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی محنت کا فلا ہے آپ کے محنت کا بدلہ ہے انسانے کو کمانے میں آپ نے کتنا خون پسینہ بہایا ہے اور آپ پورے اطمینان سے کھا سکتے ہیں محنت کرنے پہ ابھارا اور روزی کو حل کرنے کے لیے شریعت میں محنت کے ساتھ ساتھ سچائی کی تعلیم دی سچائی کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کاروبار کرتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے ہر قدم سچ بولا کرو اس سے تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی آپ نے فرمایا ما لم خا ان شاء اللہ آپ کو بھیا نا پوری کاروباری بائیں اور مشتری بیچنے والا خریدنے والا یہ دونوں اگر ایمانداری اور امانتداری سے طے کرتے ہیں سچ بولتے ہیں بائیں بھی سچ بول رہا مشتری بھی سچ بول رہا دینے والا بھی سچ بول کے دے رہا لینے والا بھی سچ بول کے لے رہا وبئی نا اور اگر جس چیز کی بھائے ہو رہی اس میں کوئی کمزوری ہے کوئی ایب ہے وہ بتا دو لے اللہ کرنی فرما رہے ایسی بہ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ کی نصرت ہوتی ہے بلے سے آیت کی وجہ دینے کی وجہ سے آپ کی آپ کو ذرا کم قیمت موصول ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بہ میں اس کاروبار میں برکت ہوگی وہ امداد بھائی امام اور اگر بائیں اور مشتری بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں میں سے کوئی ایک بھی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے آیب کو چھپاتے ہیں چاہے وہ مبی کے اندر پیشی جانے والی چیز کے اندر عائب ہو یا جو سمن قیمت دی جا رہی ہے قیمت میں کوئی عائد ہو آیت کو چھپا کر اگر بھے ہو خریدو فروخت ہو تو اس بھ اور کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے اللہ سباروں کو تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس کاروبار کے ساتھ نہ ہوگی تو شخص نوکری حاصل کرتا ہے کس بنیاد پہ حاصل کرتا ہے چالیس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ حاصل کرتا ہے سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر نوکری حاصل کرتا ہے بنیاد پر نوکری حاصل کی لہذا اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر حاصل کردہ نوکری اور اس نوکری سے حاصل ہونے والی ساری کمائی آرام کی ہے ساری کمائی آرام کی ہے بھلے سے آپ بعد میں محنت کر رہے ہو کمپنی کو رو دینا چاہ رہے ہو مگر جس دیش پر آپ نے نوکری حاصل کی ہے وہ ناجائز ہے وہ جھوٹ ہے یہ جانی سرٹیفکیٹ ہے ڈوپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ہے حرام ایسی کمائی یا کوئی شخص کسی کمپنی کا ملازم ہے کسی اسکول کا ٹیچر ہے کسی مدرسے کا استاد ہے کسی مسجد کا امام ہے کسی نمبر کا خطیب ہے الغرض کوئی بھی وظیفہ یاب ہو جس کی ماہانہ تنخواہ مقرر ہے اور وہ جیسے کام کرنا چاہیے ویسے کام نہیں کرتا ہے سے جو ذمہ داری اور ذمہ داری کو کما کو ادا نہیں کرتا ہے ٹیچر جو ہے کما کو پڑھانے کے بجائے کلاس میں جا کر گپشپ کرتے ہوئے دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہوئے بیٹھتا ہے اور سبق کو کما کو سمجھاتا نہیں اماما خدیب اپنی ذمہ داری کو کما کو ادا کرتا نہیں تو یہ لوگ جو معانہ تنخواہ لیں گے تنخواہ ان کے لیے کیسے حلال ہوگی یہ بھی حرام کھا جو تنخواہ ہمیں دی جا رہی ہے جو تنخواہ آپ کو کمپنی سے مل رہی ہے یہ تنخواہ سبھی حلال ہوگی جب آپ وہ محنت کر کے دکھائیں وہ کام کر کے دکھائیں جس محنت اور جس کام کے بل پر آپ کو جو ہے تنخواہ دی جا رہی ہے وہ بھائیو بھائیوں اس کے حلال اس کے حلال بہت بڑی چیز ہے اور آج اس کی بڑی کمی ہے حلال روزی کی جو سجو ہلال روزی کی سلاش اس کا جذبہ لوگوں کے اندر پہنچ نہ ہوئے تھے مال کی آوت مال کی محبت اور مال کی طرف میں انسان اس, اس قدر اندھا ہے کہ ناجائز اور جائز کی تمیز کیے بغیر مال جو ہے حرف کرتا جا رہا ہے جمع کرتا جا رہا ہے اللہ کو مستقات کو حد کا مقابل فرصت نے لالچ نے انسانوں تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اس لالچ نے تمہیں اس قدر اندھا کیا اس کی محبت نے تمہیں اس قدر اندھا کیا کہ مال کے موت کی, کی نیند سونے سے تمہور آنکھیں کھلی نہیں نیند سے تم اس وقت تک بیدان نہیں ہوئے جب تک کہ موت کی نیند نہیں سو گئے محترم بایو یاد رکھنا حلال روزی انسان جو حلال کماتا ہے محنت سے کماتا ہے سچ بول کر کماتا ہے صحیح مانو گے حلال روزی اس کی طبیعت میں نشاخ پیدا کرتی ہے چستی پیدا کرتی ہے اور ایسی جگہ انسان کے لیے پائی سے صحت اور تندرستی ہوتی حرام خور جو حرام کھاتا ہو جھوٹ بول کے کماتا ہو جو گا دے کی کماتا ہوں بھلے سے وہ بڑی دولت جمع کر لے لیکن اس کا ایک ایک لقما بھی جو اس کی روح کو بیمار کرتا ہے حرام روزی انسان کی روح کو کمزور کرتی ہے حرام روزی کھانے سے انسان کی روح بیمار ہوتی ہے اور جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے انسان کا دل بیمار ہوتا ہے اس روح کی کمزوری اور روح کی بیماری کا اثر جسم پر پڑے گا اور جسم کے اندر بھی نس نئی بیماریاں پیدا گی اسی لیے آپ یقین نہیں آتا تو معاشرے میں وہ افراد جو سود کھایا کرتے ہیں معاشرے کے جو سود خور ہیں آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھو جس میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں یہ ساری بیماریاں آپ کو سود خوروں کے اندر ملیں گی یہ ساری بیماریاں آپ کو سود خوروں کے اندر ملیں گی حرام روزی انسان کے انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا اضافہ کرتی ہے انسان کو مسترد کر دیتی ہے انسان کو پیچین کر دیتی ہے انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے انسان کی زندگی سے امن چین رات کو ختم کر دیتی ہے حلال روزی کا ایک لقمہ بھی انسان کو سکون فراہم کرتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چل اکبر اللہ, اقبل اللہ والا صدا من گول اللہ سوار کو جس طرح سے بغیر وضو کے بغیر تاکہ صفائی کے نماز کو قبول نہیں کرتا اسی طرح سے حرام کمائی سے کیے ہوئے صدقے کو تو قبول نہیں کرتا مال حرام ہے ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہے ناجائز طریقے سے مال کما کر انسان مسجدوں کو خیرات کرے مدرسوں کو دے غریبوں کو دے یسیموں کو یسیموں کی کفالت کرے ہلا حرام مال جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ حوام منصورہ فراگندہ ذرات کی مانند نابود ہو جاتا ہے اس کو کوئی عزر نہیں ملے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ اندازہ کرو اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے مشرقین جنہیں ہم مشرق کہا کرتے ہیں کافر کہا کرتے ہیں انہیں جو ہے اس بات کا کتنا احساس تھا ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتر سے قبل مکے میں زبردست سیلاب آیا مکے میں زبردست طوفان آیا اور سیلاب آنے کی وجہ سے کابت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی کابت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی کابت اللہ چوٹ گیا اور پھر کابت اللہ کو بنانے کی جب بات آئی پورے سرداروں نے پورا بیٹ کا مشورہ کیا کہ کابت اللہ کو بنانا ہے کابت اللہ کو تعمیر کرنا ہے اور سب نے کیا کہ اللہ کا گھر ہے اس گھر کی تعمیر میں ہماری حرام کمائی کا ایک پر بھی نہیں لگنا چاہیے صرف اور صرف حلال روزی جو محنت کی روزی ہے محنت کی کمائی ہم اس راستے میں خرچ کریں گے اور سب نے مل کر ان کے پاس جو محنت کاروبار کی جو کمائی تھی تجارت کے ذریعے سے کمایا ہوا جو پیسہ تھا وہ اکٹھا کیا جمع کیا تو اتنا پیسہ جمع نہیں ہو سکا حلال پیسہ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر مکمل تعمیر کیا جا سکے کہا کہ جتنا پیسہ جمع ہوا اس پیسے نے کابت اللہ کی جس قدر عمارت بن سکتی ہے اسی قدر بنائیں گے مزید نہیں بنائیں گے حرام کمائی سے اللہ کے جگہ کو تعمیر نہیں کریں گے یہ مشرق ہے دیکھو لیکن کیسے ان کے اندر ہزار اور حرام کی کیسی کمی ان کے اندر ہے اور اسی لیے انہوں نے جتنا پیسہ جمع ہوا اسی قدر کابت اللہ کی عمارت بنائی حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کابت اللہ کو جن مدنیاتوں پر قائم کیا تھا وہ چوپور نہ تھا آپ جانتے ہیں کہ آج کل حتیم حدیم جسے کہتے ہیں آدی سے دیوار جو اکھی ہوئی ہے کابت اللہ اصل میں پورا ویسا تھا کابت اللہ جو وہاں رکھتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں کامت اللہ کی حتیم کو حتیم پر شامل تھی لیکن مشرقی مکہ کے پاس اتنی دولت نہ تھی اتنا پیسہ نہ تھا کہ وہ اس پوری بنیادوں پر عمارت قائم کر سکیں ان کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا جتنا پیسہ کہ آج ہم کابت اللہ کی عمارت دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر کابت اللہ کو انہوں نے جو ہے اس حد تک تعمیر کیا جتنا کہ ان کے پاس پیسہ تھا اور باقی جگہ کو اسی چھوڑ دیا اور چونکہ یعنی زمانے جہلیت سے خبر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں اس کو اسی چھوڑ دیا اپنے آخری زمانے میں ام آپ نے آج رضی اللہ عنہ سے کہا بھی تھا کہ آئشہ اگر مجھے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا مجھے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میری تو تمنا اور میری آرزو یہ ہے کہ میں کابت اللہ کو پوری طرح سے ابراہیمی پر تعمیر کر دوں ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد یعنی جس میں حسین بھی شامل ہو جاتا ہے وہاں بھی میں پوری عمارت مکمل کر دوں مگر آپ کو ایسا کرنے کی صورت میں کسی فتنے کا اندیشہ تھا اس کی وجہ سے آپ کو کیا نہیں کہنا یہ ہے کہ دلیل مشرقی لوگ کہتے ہیں زمانے جاہیت کی بات ہی صحیح مگر دیکھو ہلال و حرام کیسی تمیز کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کو حرام کمائے سے تعمیر نہیں کرنا ہے اور آج یہ جیسا ہم مسلمانوں کے اندر بھی مقصود ہے محترم بھائیو حرام کمائی کا نقصان ہوتا ہے کہ حرام کمائی آپ کی حلال روزی کو غیر سر کے رکھ دیتی ہے آپ کے پاس نو فیصد حلال کماتے ہوں گے حرام کماتے ہوں گے پانچ فیصد آپ کے پاس حرام کا پیسہ آتا ہوگا پنچانوے فیصد آپ کے پاس پیسہ لیکن نشریت یہ کہتی ہے کہ پانچ فیصد جو آرام کا پانچ فیصد بھی رکھ لو ایک فیصد جو آرام کا ہے آپ کے ننانوے فیصد حالات پیسے کو ضائع کر کے رکھ دے گی اس کی برکت کو ختم کر کے رکھ دے گی چنانچہ جی آپ فرماتے ہیں جس مال میں بھی زکوٰۃ مل جائے جس مال میں بھی زکوٰۃ مل جائے وہ ماں اور زکات اس مال کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے غورت کر کے رکھ دیتی ہے کیا مطلب آپ کے پاس دو لاکھ روپئے ہیں مثلا دو لاکھ کی زکوٰۃ پانچ ہزار ہوتی ہے ڈھائی فیصد کے حساب سے لاکھ کی زکات بھائی ہزار دو لاکھ کی زکوٰۃ پانچ ہزار آپ کے پاس دو لاکھ روپئے زکوٰۃ واجب ہو گئی اور آپ نے زکو نہ نکالی تو دو لاکھ میں سے پانچ ہزار غریبوں کا حق ہو گیا غریبوں یتیموں بیواؤں مسکنوں کا حق ہو گیا اگر کوئی شخص یہ پانچ ہزار جو کہ یتیموں کا حق ہے مال درجہ آپ کا ہے مگر زکوت واضح ہونے کی وجہ سے یہ پانچ ہزار اب آپ کے نہیں رہے یہ یتیم کے ہو گئے یہ غریب کے ہو گئے مسکرین کے ہو گئے اللہ کے بھی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زکاس میں پانچ ہزار نہیں نکالتا ہے یہ پانچ ہزار روپئے اس کی پوری دولت کو خارج کر کے رکھ دیتے ہیں اس کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں اس کے کاروبار پہ ایسی آفتیں آئیں گی اور کہ اس کا مال ایسا خرچ ہوگا بیماریوں میں علاج میں فلاح میں کہ ماں اس کی برکت پوری طرح سے ختم ہو کر دیکھا ہے اس لیے جب بھی کوئی ہماری کمائی کا جائزہ لیں اور آرام کمائی کے ایک ایک پائی سے بھی جو اجتناب کریں اور حرام کمائی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے حرام کمائی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی دعائیں رد کر دی جاتی دعائیں قبول نہیں ہوتی حرام خور کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال روزی شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ وَلَا وِلَّا <طِيبًا> لوگو اللہ ہے اللہ خاص ہے اور پسند کرتا ہے پاکیزہ عمل کو پاکیزہ نیکیوں کو پاکیزہ سرکے کو پاکیزہ مالی کو قبول کرتا ہے وہ علم اور کہا کہ اللہ تعالی نے مومنوں کو اسی طرح سے حلال کھانے کا حکم دیا جس طرح سے اس نے پیغمبروں کو حلال کھانے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من طیبات ایمان وہ چیزیں کھاؤ وہ پاکیزہ غذا کھاؤ جو ہم نے سنیں پہ رکھی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت احبورہ حدیث ہے حضرت ابورا فرماتے عشا کو ذکر کرنے کے بعد تم مزہ صلی اللہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو دور دراز مقام سے سفر کرتا ہے دور دراز مقام سے سفر کرتا ہے دور دراز مقام سے سفر کر کے کابت اللہ تک پہنچتا ہے مسلم اور پہنچ کر اللہ تعالی سے دعا اور حال یہ ہوتا ہے سفر کی وجہ سے حال گندہ جسم پورا غبارہ لو دے اور ایسی قسم کسی کی حالت میں اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے کہتا ہے یا ربی یا ربی اے اللہ اے اللہ میری یہ مراد سن لے میری یہ ضرورت پوری کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مت حرام اس کا کھانا حرام کا ہے وہ حرام اس کا پینا حرام کا من حرام جو کپڑے وہ پہنا حرام کمائی کے کپڑے پہنا ہے وہ حس دیا بھی آرام اور اس کا یہ کمائی سے پلا پڑھا ہے فہم نہ ایسے شخص کی دعائیں کہاں سے کمل ہوں گی علیہ وسلم سفر کا ذکر کیوں کرے اللہ کے نیف میں سفر اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین سبب ہے آپ نے فرمایا دعوات دین دعائیں جو اللہ کے پاس کبھی رد نہیں کی جاتی تین دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں ایک داوت الوالف عالف کی دعا اولاد کے آخ میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا دوسری داوت المضلوم مظلوم جو دعا کر دے مظلوم کی زبان سے, سے دعا ہی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن لیتا اور تیسری داوت المسافر مسافر کی دعا حالت سفر میں انسان بھلے سے کسی دنیاوی مقصد کی خاطر کاروبار کی خاطر اسے ہی کہیں کا بھی سفر کیوں نہ کر رہا ہوں سفر میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں نبی صلی اللہ صلیم پر کہہ رہے کہ قبولیت دعا کے ہزار اباب آدمی کے پاس ہوں لیکن اگر حرام خور ہے وہ حرام کھا رہا ہے وہ حرام پی رہا ہے وہ حرام پہن رہا ہے وہ تو اس کی دعائیں قبول نہ ہوں گی اسی لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے صحافت ادا کر کے مت احمد کی اس سے جا بولتی مت اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان فرور ہو اور اللہ کے نزدیک مستقاب تو حلال روزی کو اختیار کرو باقی روزی جو اختیار کرو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کام نمونہ ملاحدہ کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام ان کا ایک نوکر کوئی چیز لا کر دیا حضرت ابو بکر کو خالی ابو صدیق رضی اللہ عنہ کھا کے بعد اس कि نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چیز آپ نے کھائی ہے وہ کیا ہے ابھی بار میں تو نہیں جانتا اس نے کہا کہ دیکھیے میں میں کہانت کیا کرتا اسلام سے پہلے میں کہانت کیا کرتا ایسے ہی اکل پچو को تھا لوگوں کو گھر کی باتیں بتاتا تھا اپنے اندازے سے جھوٹ موٹ کا بول کر تو میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کو کچھ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ چوسر اور وہ چیز کیسے کے نشانے پہ لگ گیا میں جیسے بولا ویسے ہو گیا وہ خوشی میں لا کے مجھے ہدیہ دیا ہے میرے اس طرح سے کہانت کی وجہ سے میری ہی بات میں نے سے ایک تیر تیر لگایا تھا وہ لگ گیا اس خوشی میں اس نے لا کر یہ ہدیہ دیا تھا وہ میں نے آپ کو دیا حضرت ابو اگر صدیق رضی اللہ عوراََ غصہ ہوگا آگے پہلے کیوں نہیں بس حضرت ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی انیا جو ہے منہ میں ڈالی اور کسی طرح سے حضرت ابو اگر تدیش نظی اللہ عنہ نے خرے کر کے وہ کھائی ہوئی ساری چیز اپنے پیٹ سے نکال دی حالانکہ شریف مسئلہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے سارے آہلین، سارے ان کے نزدیک چونکہ نئی معلوم کر کھا لیا آدمی تو کوئی گنا نہیں کوئی موافظہ نہیں کوئی پتہ نہیں حضرت ابوب اگر اگر پیٹ سے نہ نکالتے کوئی دور نہیں کوئی موافذہ نہیں لیکن سبحان اللہ تقوی کے تقاضے اور ہوتے ابو اگر کوئی معمولی انسان نہیں تھے وہ تدیش تھے وہ اور بڑے لوگوں کو معمول ایسی چیزوں سے بچنا پڑے گا جیسے جیسے بات بات میں آتا ہے لہب لوگوں لطیفہ بابا ماں بابا ماں یوگا آدمی اس وقت تک مفت نہیں بن سکتا آدمی اس وقت تک تتوے کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا جب تک کہ زندگی میں باغ مباح اور جائز چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے زندگی میں انسان کا مستفی بننا ہے نیک بننا ہے صالح بننا ہے سالمیت کے آلہ سے آنا میں یہاں پہ پہنچنا ہے ہر شخص کی چیز کو چھوڑنا پڑے گا یہ تو صدیش ہے یہ تو امام المتثیم ہے یہ تو امام الاولیاء ہیں رضی اللہ عن کی ایمانی سیاحت کیسے گوارہ کرے گی ابو بکر صدیش رضی اللہ عنہ عں اپنی اونگلیاں منہ میں ڈالی اور کسی طرح سے یہ کھایا ہوا سارا مال طے کر دیا آج یہ جذبہ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج ہماری عبادتیں ہماری ریاستیں قبول نہیں ہو رہی ہیں ہماری نمازوں میں خوشوخصو نہیں ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو شاید اس کے پیچھے سب اہم ترین اخبار سے ایک اہم ترین شوب یہ ہماری کمائی حلال کی نہیں ہماری کمائی پاک نہیں ہے ہماری روزی صاف نہیں ہے رشوت رشوت کے سلسلے میں تو کیا کہیں آج زندگی کے, کے ایک ایک شعبے میں زندگی کے ایک ایک شعبے کا جوڑ چاہے وہ حکومت کے عہدے ہو یا کہ پرائیویٹ عہدے ہو ہر عہدے پر رشوت ہر قدم پر رشوت کوئی ترقی رشوت کے بغیر نہیں کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ نہ اہل لوگ عہدوں پر پہنچ رہے ہیں نہ اہل لوگ عہدوں پر پہنچ رہے ہیں نہ اہل لوگوں کو ترقی مل رہی ہے جو حقدار ہے حقداروں کا حق مانا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رشوت کھوڑ کے حق میں کہا کہ اللہ کی چلانے ہے اس پر جو شخص رشوت کھاتا ہے اور جو رشوت کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی لانت ہے رشوت دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے رشوت لینے پر لینے والے پر جیسے نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کے آپ نے کہا کہ سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لانت سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لانت رشوت کے بارے میں بھی آپ نے کہا رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لانت رشوت لینے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت محترم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے کتاب کر کے قرآن میں کہا یہ ائو اور رسول کلو بات یہ بات ہے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں ہلار کی ہیں جو پاکیزہ ہیں جو چیزیں نجس ہیں جو چیزیں گندی ہیں جو چیزیں انسانیت کے لیے مبر ہیں نقصان دہ ہیں اللہ تعالی نے ایسی چیزوں کو حلال نہیں کیا ہے لہذا اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کی جانب اس بات کی وحی کی کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ یا یہ سنو میرا صحیح بات اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ وہ میں اور نیک عمل کرو ور کرو پہلے کھانے کا حکم اور بعد میں عمل کا حکم پہلے کھانے کا حکم بعد میں عمل کا حکم اس لیے کہ جب تک ہمارا کھانا کاٹ نہ ہوگا ہماری روزی حلال کی نہ ہوگی ہمارے اندر عمل کا جذبہ بھی نہیں آ سکتا اور ہمارا عمل قبول بھی نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ تعالی نے کہا چیزیں کھاؤ وہ نیت عمل کے جاؤ عمل وسی وقت سالے بنے گا جب روزی اور رزق جو ہے صحیح بو پاٹی جاؤ پرانی مجید نے سورے بکرا میں فرمایا کمبل کمبل ماسل اے لوگ آپس میں اپنا مال نہ طریقے سے مت کھاؤ وہی آئی اور حکمرانوں کو جج کو قاضی کو عہدیدار کو رشوت نہ دو مثق من اموال الناس کا وانتم ہو کہ تم رشوت دے کر کسی حقدار کا حق جو ہے مارنا چاہو تو محترم بھائیوں آج اس بات کی اشد ضرورت ہے ہم اپنی آمدنی کا محاسبہ کریں ہم اپنی آمدنی کا جائزہ لیں اور حرام کمائے کے جتنے راستے ہیں اس کو بند کریں اور اس کے لیے اللہ پر ایمان چاہیے یقین چاہیے حلال روزی کی طلب میں ممکن ہے آپ کو نقصانات برداشت کرنے پڑے ممکن ہے آپ کو کئی نوکریاں چھوڑنی پڑے ممکن ہے آپ کو در کی ٹھوگر کھانی پڑے ممکن ہے آپ کو کئی کمپنیاں بدلنی پڑے لیکن اپنا ایمان مضبوط رکھیے اللہ پر یقین رکھیے ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يستقل الله يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتزن جو اللہ تعالیٰ کا تقوہ گا اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکل لے گا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھ پائے گا صرف اور اللہ ایسے راستوں سے رزق دے گا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگئے انسان ایسے ایسے راستوں سے اللہ رزق دے گا رب العالمین سے دعائے کہ فرور کا کہنے والے کو سننے والوں کو ہم سب کو آپ سب کو حلال روزی کی جستجو کرنے کی توفیق سطح فرمائے ہمارے پیٹ میں جانے والا ہر ہر ہر لکما اور ہمارے پیٹ میں جانے والا ہر روز اللہ کرے ہمیں حمد اللہ